اچھا جی کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا خلاصہ اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلے ہم نے پرسوں پڑھا تھا خاص کا حکم وجوب العمل بھی لا لامہ تھا اگر اس کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس ہو تو ان دونوں کو جمع کرنا ممکن ہو تو دونوں پر عمل کریں گے جمع کرنا ممکن نہ ہو تو کتاب کے خاص پر عمل کر کے اس کے مدے مقابل آنے والے کو چھوڑ دیں گے, چھوڑ دیں گے اچھا اس اصول کے اوپر بھی تھوڑا سا تبصرہ کیا تھا کہ یہ بھی گڑبڑ ہے بہرحال پھر ہم نے اس کی مثالیں پڑھی تھی کل پڑھی تھی پہلی مثال کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ تو ربص نہ بھی انفسینہ سالہ اپنے آپ کو تین قر تک روکے رکھیں تین قر تک روکے رکھیں لفظ ثناثہ خاص ہے لفظ ثناثہ کیا ہے خاص, آس خاص آس آس آس ہے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تین قر پورے ہوں تین قر پورے, پورے, پورے, پورے, پورے, پورے ہوں تو لہذا ہم قر سے مراد لیتے ہیں حیض کیوں اس لیے کہ طلاق دینے کا سننی طریقہ کیا ہے کہ طہر کی حالت میں طلاق دی جائے اگر طہر کی حالت میں جب طلاق دی جائے گی تو پھر قر سے مراد ہم حیض لیں تو تہر کے بعد پہلا حید آئے گا اس کے بعد توہر پھر اس کے بعد دوسرا عید آئے گا پھر اس کے بعد توہر پھر, پھر, پھر اس کے بعد تیسرا حید آئے گا تیسرا عید ختم ہوگا تو تین حید پورے ہو جائیں گے اور عدت پوری ہو جائے گی اور اگر ہم قر سے مراد لے لیں تہر قر سے مراد لے لیں توہر تو جس توہر میں طلاق دی ہے وہ تہر پورا نہیں ہوگا بعض پہلا توہر ہوگا اور اگلے دو تہر پورے ہوں گے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ثلاثہ جو ہے ثلاثہ تھا کرو تین پر عمل نہیں ہوتا لفظ تین پر عمل اس وقت ہوگا جب ہم اسے مراد حیض لیں تاکہ وہ تین پورے ہو جائیں اوپر کی بات ہی نہ نہ کرو اوپر کے بعد تو وہ آزاد ہے اوپر تو جتنے مردی اوپر ہو جائیں ہم نے تو دیکھنا کہ اس میں روکنا اپنے آپ کو کتنی دیر تک ہے عدت کے ختم ہونے کے بعد مرد کا رجوع کا حق ختم ہو گیا یہاں سے مراد مقصود رجوع کا حق ہے مرد کا وہ تین کور تک ہے تو امام شافری اس کو محمول کرتے ہیں توہر پر وہ کہتے ہیں ثلاثاتہ معنث ہے عدد ہو تو معدود مدکر ہوتا ہے تو حیضہ یہ معنث ہے اور توہر مدکر ہے لہذا قور کا چونکہ دونوں معنی ہیں بھی اور توہر بھی دونوں معنی میں لفظ قور استعمال ہوتا ہے مشترک ہے یہ ہم اسے سے مراد لیں گے تاکہ عدد اور محدود کا جو قانون ہے وہ فٹ آئے کیونکہ عدد مونس ذکر ہوا ہے لہذا محدود مذکر تہر کو مانیں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ حیض یہ خود مذکر ہے لفظ حیض مذکر ہے ہاں لفظ حیض کے مونس ہونے کی کیا دلیل ہے لفظ حیضاتن میں تو تائ تانی ہے مونس ہے یہ کس کی مونث ہے لفظ حیض کی اس کیا اس کیا وہ کہتے ہیں حیض کو ہیضن بھی کہتے ہیں نا حیض کو بھی کہتے ہیں معنی ایک ہی ہے حیض یا حیضاتن اور وہ مونس ہے لفظ توہر وہ تہر مذکر ہی ہوتا ہے جی ہاں لفظ مذکر ہے جی نہیں خلاف نہیں اصول نہیں ٹوٹتا اس لیے کہ یہ خاص ہے مؤنسوں کے ساتھ لفظ آکر وہ تو ٹھیک ہے نا ہم نے پھر بھی نہیں ٹوٹتا پھر بھی نہیں ٹوٹتا اس کو اعتبار الفاظ جیسے تل کر رسولو لفظ رسول مونس ہے جبکہ رسول تو مذکر ہوتے ہیں لفظ مونس ہے نا جس طرح الشمس یہ مونس ہے کس اعتبار سے مونس ہے اولا مکاؤ تھی ایشن نہیں چلو بہرحال یہ نحب کا سبق نہیں ہے یہ اصول فکا قیدر اصول سمجھے انہوں نے کہا کہ نحب بھی تو وہ آپ کو سمجھا دیا نا کہ لفظ حید مضکر ہے لفظ حیض کیا ہے مضکر ہے بس یہ پلے بات نہیں تو پھر اس کے بارے میں کہتا ہے یہ جو دو ووقف ہیں کہ سے مراد حیض لیں یا قرص مراد توہر لیں. لیں اس پہ سارے مسائل میں اختلاف ہوگا پررجو الحدہ حکم ر جاتی پھر حید سال ستی ب زوال تیسرے حیض میں رجوع کر سکتے ہیں یا نہیں اگر سے مراد حیض لیں پھر رجوع تیسرے حیض میں ہو سکتا ہے توہر مراد لیں تو تین توہر کا پیریڈ ختم ہو گیا تیسرا حیض شروع ہوتے ہی طلاق واقع ہو گئی اور رجوع کا اختیار ختم ہو گیا اسی طرح غیر سے نکاح کرنا نہیں تیسرا طور ختم ہونے کے بعد طلاق ہوگی تیسرا حیض شروع ہوتے ہی ہاں وہ طور شمار ہوگا وہ کے کرتے ہیں تو ہو ان کے نزدیک. وہی تو کہہ رہا ہے کہ ان کے نزدیک تیسرا حیض شروع ہوتے طلاق واقع ہو گئی اور جو حیض مانتے ہیں قرقا مانا ان کے نزدیک طلاق یہی مورد وہ بات بیان کرنا اسی سے ہی اسی سے ہی یہ سارے احکام نکلیں گے کہ طلاق واقع ہوئی ہے نہیں ہوئی اس کا کسی اور اس عورت کا کسی اور مرد سے نکاح جائز ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا مرد کا اس کے علاوہ چار عورتوں سے نکاح جائز ہوا ہے نہیں ہوا مرد کا متعلقہ کی بہن کے ساتھ نکاح جائز ہوا ہے نہیں ہوا میراث ایک دوسرے کی ان کو ملے گی نہیں ملے گی یہ سارا اختلاف کا جو مرکز اور منبع ہے وہ یہی ہے لفظ قرس مراد توہر لینا یا حیض لینا اگر تیسرا حید شروع ہو جائے تو اگر قرس مراد حیض لیں تو پھر یہ کچھ بھی نہیں <سؤال> ہوگا ہاں اور اگر اس سے توہر مراد لیں تو پھر یہ سارا کچھ ہوگا ہاں تیسرے عید کے شروع ہوتے ہی نکاح کرنا جائید ہو جائے گا وراثت نہیں وراثت الٹ ہے کیونکہ تعلق ٹوٹ گیا نا تعلق ختم ہو گیا وراثت نہیں ملے گی نکاح کر اس و کد علی کا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قد علنہ ما فرد نا علم فی ازواج سمجھا تو دیا سارا فی خرج ولیحدہ اسی سے ہی تخریج کی جائے گی رجوع کے حکم کی تیسرے حید میں اور اس کے حکم کے زائل ہونے کی وہ تص ہی ہی نکاح الغری بطالی ہی اور حکم نکالا جائے گا دوسری دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کے صحیح ہونے یا باطل ہونے کا تیسرے حید میں دوسرے مرد کے ساتھ نکاح صحیح ہوگا اگر تہر مراد لیں اور تیسرے حید میں نئے مرد کے ساتھ نکاح باطل ہوگا اگر حیض مراد لے, مراد لے. جی وہ پونا مانا جائے گا وہ پورا ہوتا ہی نہیں ہے نا بل طور شمار تو ہوگا نا کاؤنٹ تو ہوگا اگر تو ہاں پھر تیسرا ہے تو ختم دا دا ہونے پر طلاق واقع ہوگی وہ حکم الحبصول اطلاق و المسکن اس کو روک کے رکھنا ہے یا خامد کے گھر سے وہ جا سکتی ہے اس کو رہائش خامت کے ذمہ ہے یا اس کی رہائش قامت کے ذمے نہیں اس کا خرچہ ذمہ ہے یا نہیں بل خلا اول اور خلا وہ عورت لے سکتی ہے کہ نہیں طلاق واقع ہو گئی پھر تو کھلا نہیں لے سکتی طلاق واقع نہیں ہوئی تو پھر وہ کھلا لے لے گی اور اسی طرح اس کی بہن کے ساتھ اس کے خامد کا نکاح کرنا وہ عرب ان اس کے علاوہ چار عورتوں کا نکاح کرنا اس کا تیسرا حید شروع ہوتے ہی چوتھی سے نکاح کر لے اگر تہر مراد لیا ہے تو اور اگر حید مراد ہے پھر نہیں کر سکتا وہ احکام علمی راسماں کثرت اتحادی اس طرح وراثت کے احکام کہ اگر تو حید مراد لیں گے تو پھر تیسرے حید کے ختم ہونے تک اگر یہ میراث کی حقدار بنے گی اور اگر توہر مراد دے تو تیسرا ہے شروع ہوتے ہی میراث کی حقدار نہیں بنے گی کدالی کا قولو اسی طرح اللہ تعالیٰ پر یہ فرمان ہے قد علم نا ما فرد نا فی الم فی ازواجی ہم نے جان لیا ہے جو ہم نے مقرر کیا ہے ان پر ان کی بیویوں میں فی تقدیری شرعی یہ شرعی مقدار میں کیا ہے خاص ہے فلا یترا العمل به بے تباری ہو عقد المالی نکاح کو عقد مالی سمجھ کر ما فرضنا پہ عمل کرنے کو ترک نہیں کیا جائے گا شرعی مقدار ہاں شریعت نے حق اور مقدار مقرر کر چھٹی فرزنا جو کہہ دیا ہم نے مقرر کیا ہے تو اناف کے نزدیک مقرر ایک خاص مقدار ہے آگے آ جاتا ہے فی القبر بالرقو تو اس کو نکاح کو بھی عقد نکاح کو عقد مالی یعنی تجارت کی طرح سمجھ کر اس میں مالی عقد کا اعتبار کیا جائے کہ جس پر مال, مال کی جب تجارت و فری کین جس چیز پہ راضی ہو جائیں سودا اس پہ طے پا جاتا ہے اسی طرح ہی نکاح و عقد مالی اگر قرار دیں گے تو پھر حکمیر جتنا بھی طے پا جائے اس پہ دونوں فریق راضی ہو جائیں تو وہ حکمیر شرعی ہی ہوگا اگر عقد مالی قرار دیں تو آئی روپیہ دیں فری کین جو راضی ہو گئے فیقون و تقدیر المال فی معول اللہ رعی زو تو مال کا جو مقدار ہے وہ سپرد ہوگی زوجین کی رائے پر زوجین جین جس پر راضی ہو جائیں جس مقدار پر وہ مقدار حق مہر بن جائے گی کما زاکہ رحو جس طرح کے امام شاقی نے ذکر کیا ہے وہ آنگے، سوا بتی روپیے نہ شریعہ کمیر سوا بتی روپیے ہاں سوا بتی جی پس ہوگا مال کی مقدار مقرر کرنا موقول سپرد اللہ زوجینی میاں بیوی کی رائے کی طرف میاں بیوی کی رائے جہاں پر ایک ہو جائے جس مقدار پر وہی مقدار شرعی مقدار قرار پائے گی اگر ہم نکاح کو عقد مالی تصور کریں اور اس کو اگر عقد شرعی تصور کریں تو پھر ما فرض نہ علیہ اللہ نے ایک مقرر کر دیا ہے اس سے کم نہیں دے سکتے پھر یہ ہو جائے گا ان کے نزدیک سوا بتی روپئے ہے نا کہ شریعت نے کیا مقرر؟ اس کو فی الحال یہ بات کا مسئلہ ہے کہ شریعت نے کیا مقرر کیا وہ تو ہمارے پاس دلائل موجود ہے نا ذب کا ہابیما ما کا ملل دلائل ہمارے پاس ہیں التم اسبل و خاطم یہ الگ بات ان کے نزدیک یہ کم از کم جو ہے یہ اس کو قرار دیتے مم. ہیں عقد شریح ایسا عقد ہوتا ہے جس میں انسان کے لیے اختیار نہیں ہوتا جو شریعت نے عقد کیا فیصلہ کیا ہے اسی پر ہی بندہ کار بند رہے وہ ان کے دلائل ہیں مال میں ہاں مال جو ہے مال کا ہم اعتبار کرتے ہیں کہ آپس میں لین دین جس ریٹ پر بھی ہو جائے وہ جائید ہوتا ہے بی بی راضی ہو اقد شری اگر قرار دیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ خامد بیوی بی کے لیے جو شریعت نے مقدار مقرر کیا دونوں کو اس پہ راضی ہونا پڑے گا اور اقد مالی اگر قرار دیں تو پھر تو اس سے کام یا زیادہ جدھر بھی راضی ہو جائیں آگے اس کی غفر الا ہادا اسی سے نکاح کو اقد شرعی قرار دیں یا اقد مالی قرار دیں ان دونوں صورتوں میں الگ الگ احکام نکلتے ہیں وہ کیا انتخلی عبادت افضل من الاشتغال رشتغال بن نکاح اگر اقد مالی قرار دیں تو پھر کیا کہیں گے کہ عبادت کرنا نکاح کرنے سے افضل ہے عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالی کرنا خلوت نشی ہونا یہ افضل ہے نکاح میں مشغول ہونے سے مال کی نسبت عبادت افضل ہے شافعی نے اس کو عقد مالی قرار دے کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ نکاح سے افضل ہے کہ بندہ عبادت کرے وہ ابا اب تالہ ہو ب طلاقی کئی فاما شاہ من جم و تفریقاً اور شافعی نے خامد کے لیے جائز قرار دیا ہے کہ جیسے چاہے طلاق دے ایک ایک کر کے دے یا تینوں اکٹھی دے احناف کہتے ہیں تینوں اکٹھی طلاقیں دینا جائز نہیں اگر کوئی دے دے تو تین ہو جاتی ہیں واقع ہونا الگ بات ہے جائز ہونا نہ ہونا الگ بات ہے دماغ بوٹا نہیں چھوٹا کرو بری بات ہے سمجھ آئے گی ایک ہے طلاق کا واقع ہونا یہ الگ بات ہے اور طلاق کا جائز ہونا یا نہ ہونا یہ الگ بات ہے جیسے توہر میں طلاق دینا جائز ہے توہر میں طلاق دینا جائز اور حید میں طلاق دینا جائز نہیں لیکن اگر کوئی حید میں طلاق دے تو حید میں طلاق دینا جائز نہیں لیکن اگر کوئی طلاق دے دے تو واقع ہو جائیں گے ایسے ہی تین طلاقیں اکٹھی دینا جائز نہیں اگر کوئی دے دے تو یہ احناف کا موقف ہے سمجھا رہی بات کی احناف تین طلاق کو جائز کہتے جبکہ ہاں دے بھی دیتے جبکہ تین اس نے ناجائز کیا امام شافی کہتے اس نے جائز کیا یہ فرق ہے بس اقد مالی ہے جیسے مرضی ختم کرے اس کو کیونکہ بے کو فسخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے تو آپ میرے پاس بھی ٹائم سیو نہیں آئے ایک لفظ لائن رہ گئی ہے بس کئی فماشا زوج منج ان بفریقن جیسے خامت چاہے اکٹھی یا الگ الگ با ابا ارسال سلاس جبلاً واحد انہوں نے تینوں طلاقیں اکٹھی دینے کو مبا اور جائز قرار دیا ہے وہ جعل عقد نکاحی قابلفسقی اور عقد نکاح کو خلا کے ذریعے فسخ کے قابل بنایا ہے کہ اس کو خلا کے ذریعے فسخ بھی کیا جا سکتا ہے قابل فسخ کے ذریعے فسخ کو قبول کرنے والا کہ خلا لے گا تو نکاح فسخ ہو جائے گا